امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ. نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر ایک سو انہتر میں حضرت علی علیہ السلام نے دشمن سے دو ہو کر لڑنے کا ارادہ کیا تو اس موقع پر آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اے اللہ اے اس بلند آسمان اور تھمی ہوئی فضا کے پروردگار جسے تو نے شب و روز کے سر چھپانے چاند اور سورج کے گردش کرنے اور چلنے پھرنے والے ستاروں کی آمد و رفت کی جگہ بنایا ہے اور جس میں بسنے والا فرشتوں کا وہ گروہ بنایا ہے جو تیری عبادت سے اکتاتا نہیں اے اس زمین کے پروردگار جسے تُو نے انسانوں کی قیام گاہ اور حشرات الارض اور چوپاؤں اور لا تعداد دیکھی اور ان دیکھی مخلوق کے چلنے پھرنے کا مقام قرار دیا ہے اے مضبوط پہاڑوں کے پروردگار جنہیں تو نے زمین کے لیے میخ اور مخلوقات کے لیے زندگی کا سہارا بنایا ہے اے اللہ اگر تو نے ہمیں دشمنوں پر غلبہ دیا تو ظلم سے ہمارا دامن بچانا اور حق کے راستے پر ہمیں برقرار رکھنا اور اگر دشمنوں کو ہم پر غلبہ دیا تو ہمیں شہادت نصیب کرنا اور فریب حیات سے بچائے رکھنا کہاں ہیں عزت و آبرو کے پاس بان اور کہاں ہیں مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت ننگ و نام کی حفاظت کرنے والے باغ غیرت اگر بھاگے تو ننگ و آر تمہارے عقب میں ہے اور اگر جمے رہے تو جنت تمہارے سامنے ہے